صحب نور حلال طریقے سے کمانے کے پچاس منسلت کا رسالہ ہے اس کے صفحہ نمبر ایک پر تاریخ بغداد کے حوالے سے امیر المین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیج کریم افرحم صلی اللہ تعالی علی وسلم پر درود پاک پڑنا को کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجاتا اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے سلح حبیب صلی اللہ تعالی محمد نیت الخر میں عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نی کچھ کام میں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ نی کو جائز کام کرنا کاریہ ثواب ہو جائے سلسلے میں بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رہیے آداب علم دین کو خاطر رکھوں گا اور جو کچھ بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہمارا سلسلہ تو پیزان مدنی مذاکرہ کی کڑی ہے اور اس کا عنوان ہے اسلام کی بنیادی باتیں مختلف مدنی گلدسے امیر السنت کے آپ کو دکھائے جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں بھی اللہ تعالی کے بارے میں ہمیں کیا عقائد رکھنے ہیں یہ تو معلوم ہونا ہی چاہیے اسی طرح قرآن پاک جو اللہ تعالی کا کلام ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کیا کیا ہمیں معلومات ہونا ضروری ہے ان میں سے بعض باتوں کا ہم ذکر کریں گے اور مختلف موضوعات پر مدنی گلدستے ہم نے آپ کے لیے جمع کیے ہیں آسمانی کتب و صحائف کی تعداد یہ موضوع ہے آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے کتب و صحائف نازل فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ قطب ایک سو چار ہے جواب درست ہے جواب, جواب ہے کمزور کمزور دوسرے صحیف نہیں ہے صحائف صحائف اسمانی قطب و صحائف کی تعداد کے بارے میں آپ نے سنا اب ہم قرآن مجید فرقان حمید پر ہی عمل کیوں کرتے ہیں آئیے گلدستہ دیکھتے ہیں میرا نام محمد شاہی متاری ہے آپ کے بارگاہ میں یہ سوال رکھ کہ ہمارے اوپر چار کتابیں نازل زبور تو قرآن مجید ہم تو زبور انجیر کو چھوڑ کر صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمارے اوپر نازل ہوئی چار انبیاء کے اوپر نازل نظر نہیں سر ہم تو پھر ہم ان تینوں کو چھوڑ کر پرانے کریم پر کیوں عمل کرتے ہیں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب برحق کے حق حق حق سب پر ایمان لانا کمپلسری اگر ایک نبی کا بھی انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا گیا ہے نا اسلام سے نکل گیا وہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا اسی طرح آسمانی کتابیں یہ چار مشہور کتابیں آسمانی اس کے علاوہ اور بھی صحائف صحائف جمع صحیفاتی یعنی اوراق وغیرہ یہ بھی نازل ہوئے تو ان سب پر بھی ایمان ہے اللہ تعالی کا وہ بھی کلام ہے اور قرآن کریم میں بھی یہ بھی اللہ کا کلام ہے تو جب تک اللہ تعالی نے ان پر عمل کرنے کی اجازت دی تو ان پر عمل کرنا کمپلسری تھا فرض تھا اب وہ جو دین تھے نا وہ اس وقت تک کے لئے تھے اب جب پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو اب یہ حکم ہوا کہ اب ہم یہ کرنے کے پابند ہیں اب ہم انجیل تو سبور یہ ساری کتابیں بھی حق لیکن اب ہم کو اللہ علیہ کا حکم جو ہے نا وہ ماننا ہے اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی نہ اب کوئی نبی آئے گا تو اب یہ قرآن کریم یہ اس پر ہم کو عمل کرنا ہے تو اب تو رد و بدل بھی وہ کر دیا ہے لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دی ہے تو جو جو ملاوٹ کی ہے وہ غلط ہے جو اللہ کے حکم اس میں اصل جو کلام اللہ ہے اس پر ہمارا ہی مان ہے ہاں؟ تو اس لیے اب ہم ایک ایک کی چھانبین کر رہا کہ کون سی ملاوٹ ہے ہم پر کوئی فرض نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہ منزل من میندا جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا امن و ہم نے اس پر ایمان لائے ہم نے اس کی تصدیق کی کہ وہ رائٹ ہے ہمارا ایمان ہے اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا تو اب یہ قرآن کریم پر اس پر ہم کو عمل کرنا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید جس طرح نازل ہوا اس طرح ہے باقی آپ سے اس پنیر گلدستے میں دیکھا اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور امیر سنت ہمیں یہ بدنی پھول عنایت فرمائے قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا اور اس وقت حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی عمر شریف کتنی تھی مدنی گلدستہ دیکھیے قرآن کریم کون سے مہینے میں نازل ہوا مدنی پنسورا ملے گا آجی. رمضان المبارک میں رمضان المبارک میں جی جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ وہ آسان کا سوال باپا سے لے لیتے ہیں سبحان اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوا اس وقت ظاہری عمر شریف کتنی تھی چالیس سال چالیس سال جواب درست ہے سبحان اللہ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کچھ اس طرح کے دلچسپ سوالات بھی مذہبی مذاکروں کے اندر ہوتے رہتے ہیں اور اس دلچسپ سوالات میں بھی دلچسپ اور اہم معلومات ہمیں حاصل ہوتی رہتی ہے قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے مذہبی گلدستہ دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر ہر خشک اور چیز کا بیان ہے لیکن ہمیں ہر چیز کا بیان واضح طور پر نہیں ملتا برائے کرم وضاحت فرما دیجیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے طبی نل کلے شہی اس میں ہر چیز کا بیان ہے ہمیں نہ ملنا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا سوائے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ایسا کسی نے نہیں دیکھا پھر مینو نہ بال نہ غیب پر ایمان لانا تو اللہ تعالیٰ تو غیب الغیب ہے جنت دوزخ ہم نے نہیں دیکھی ایمان لانا شرط ہے اگر کوئی بولے گا میں نے جنت نہیں دیکھی اس نے نہیں مانتا تو گا بھی ہو جائے گا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ایسی بہت ساری ضروریات ہے دین میں دوبارہ دیکھے ہمیں نظر نہ نہ یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے یعنی کسی چیز کا ظہور نہ ہونا ہم پر کسی چیز کا ظاہر نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس علم کتنا ہم کو آ جاتا کیا ہے۔ البتہ صحابہ کرام علی مردوان کے ایسے اخبار موجود ہے کہ ہماری اونٹ کی رسی بھی گھوم جائے تو ہم قرآن کریم سے تلاش کر لیں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کئی اخبار ملتے ہیں الحمدللہ للہ قرآن کریم یہ مکمل مکمل مکمل ضابطۂ ہے حیات ہے ہر طرح سے کمپلیٹ ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہر ہر ہر چیز کا بیان ہے آمننا و صدقنا ہم اس پر ایمان لائے ہم نے اس کی تصدیق کی کہ یہ رائٹ ہے ولّہ تعالیٰ عالم وسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم حبیب صلی اللہ تعالی علیہ علی علی علی محمد قرآن وزید فرقان حمید میں ہر چیز کا بیان ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید خرکان حمید کے ہر حرف کو ماننا ضروری آئیے بازاری گلدستہ دیکھتے ہیں آسمان کا وجود ہے نا تو ماننا پڑے گا جیسے کہ زندہ صبح آتے ہیں جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے لیے تو ایک نہیں ساتھ ساتھ آسمان ہے اور زمین بھی ایک نہیں سات سات زمین ہے تو یہ سب ماننا اپنی جگہ پر ہے شیتان کو بھی ماننا ضروری ہے اگر کوئی شیطان کا انکار کرے کہ ساتھ میں شیطان کو مانتا ہی نہیں کہ شیطان کا وجود ہے تو بھی کافر ہو جائے گا اس لیے قرآن میں ذکر ہے شیطان کا اور ہر شخص شسپرتا عبد اللہ شیتانا تو شیطان کا وجود بھی ماننا ہی پڑے گا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے تو قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے قرآن کے ایک ایک گھر پر ہمارا ایمان ہے تو جس خشکو کو کا ذکر قرآن میں اس کے وجود کا ہمیں انکار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قرب قیامت کیا حافظ کے سینے سے قرآن اٹھا لیا جائے گا دیکھیے میرا نام محمد سعد تاری ہے میں کراچی سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جب قیامت ہوگی دورانوں میں سے لفظ اٹھا لیے جائیں گے تو کیا حافظوں کے دل میں سے بھی قرآن اٹھا لیے جائیں گے شرعی حکم فرما دی جی ہاں حضرت, حضرت بن یمان اور حضرت ابو فیضنا ابوی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے کتاب اللہ پر ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگ صبح کریں گے تو قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک حرف تک کسی دل میں نہ ہوگا وہ سب تمام دلوں سے مانگ ہو جائے گا انہیں مٹ جائے گا واللہ تعالیٰ عالم و رسول عالم ازب صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد بعض قرآن مجید فرقان امید کی آیات ہوتی ہیں جن کو ناسخ منسوخ کہا جاتا ہے یہ جی کیا ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا سوچ رکھنی چاہیے آئی امیر اور سنت کی زبانیں سنتے ہیں قرآن کریم کے بعض احکام ایسے ہیں کہ جن پر ایک وقت تک ان پر عمل کرنے کی اجازت تھی اس کے بعد وہ اجازت منسوخ ہوئی تو اب جو باقی دوسرے احکام آ گئے ان پر عمل کرنا ہوا بہار شریعت جلد حصہ بلڈ صفات چونتیس عقیدہ نمبر دس قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیتوں منسوخ کر دیا نسخ یعنی منسوخی کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلا وقت تک کے لیے ہے جب می آد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا اور حقیقت دیکھا جائے اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں یہ بہت سخت بات ہے حکام علیہ سب حق ہیں وہاں باطل کی رسائی کہاں صلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد ایک مدت تک کے لیے جو حکم بیان ہوا اور اس کے بارے میں میرے سنت میں ہمیں مدنی پھول عنایت فرمائے کچھ ہم اور بھی اس موضوع پر ہمیں کیا کیا سوچ رکھنی چاہیے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ قرآن کریم کے حوالے سے موضوعات ہوتے ہیں ایک موضوع ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ قرآن کی تفسیر کون کرے قرآن سمجھنے والے تو مزاروں میں چلے گئے یا کہیں کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے ہر عالم قرآن کی تہ تک نہیں پہنچتا اس کے مفاہیم بہت ہے اور اس کی تفسیر ایک الگ ہی مطلب وہ باب ہے شریف یا قرآن آیت کا اپنی موٹی عقل سے بلکہ موٹی کے ہر عالم کو بھی اس کی تشریح کی اجازت نہیں اس کے شرائط ہے کہ کون اس کی شرح کر سکتا ہے ادھر آج دیکھو تو جس کو دیکھو مفت قرآن بنا پھرتا ہے تفصیلی تعریف پوچھو تو بگلے جا گا کہ تفسیر کس کو بولتے ہیں تفصیل کے کتنے تفسیر کے بہت سارے شرائط ہیں کہ تفسیر کون بیان کر سکتا ہے تو قرآن و حدیث کی تفسیر بڑے سے بڑا اور عقل مند بیان کرے گا تو گناہ گناگار ہوگا یہ سوچ لینا یہ مسئلہ بلکہ وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس نے قرآن کی آیت یا حدیث شریف کی تفسیر اپنی آئیڈیا سے اٹکل سے تیاس سے بیان کی اور وہ درست بھی ہو ہے نا درست بھی ہو تب بھی گناگار ہے حیران کہ یہ جاہلوں کے ہاتھوں میں یہ لگام دی ہی نہیں گئی اس کے جو احلے وہی تفسیر اور شروعات کریں گے اسی لیے میں آج سے نہیں برسوں سے الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے فضان سندر کا درس دینا ہے تو جو لکھا ہو پڑھ کے سنا تو چونکہ چناچے مت کرو چونکہ چناچے میں پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا یعنی کے یعنی کے گویا کے یعنی کے وہ مانے حدیثوں کے رائتوں کے مت بیان کرو ہمارا کام نہیں جو مفسرین کرام لکھتے ہیں نا ہم اس کو اس کو پیش کر سکتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کر سکتے مجھے بہت بڑا عالم چاہیے اور اگر تفسیر کی شرائط آپ کو پڑھنا ہو نا تو تفسیر نویم جلد اول کی ابتداء میں تفسیر قرآن کے شرائط لکھے ہوئے کون تفسیر کر سکتا ہے ہر ایرا تو خیرا تفسیر کرے گا تو اسلام کا نقشہ بدل دے گا اور بدلنے والے پیدا ہو گئے بدل رہے ہیں اور اسلام کو करके کر کے پیش کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں تو کون نہیں پڑھتا اپنے مرضی کے معنی نکال لیتے ہیں اس لیے ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے کابیر کے پیچھے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بول سکتے اور آپ کو بھی یہی کر صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی کے کلام کے والے سمے کیا کیا سوچ ہونی چاہیے اور پھر اس کے اور بھی معاملات ہیں تفصیل کون کرے گا پھر اسی طرح کے موضوعات میں ایک موضوع کی تلاوت قرآن پاک کے ذریعے اجرت لینا مینس یہ کہ پیسے لے کر قرآن پڑھنا یہ کیسا ہے فائید صاحب اگر قرآن اس لیے پڑھتے ہیں پیسوں کے لیے تو ان کا یہ پیسے لینا حرام اور دینے والے کا بھی حرام اس لیے کہ طاقت پر اجرت حرام ہے یہ عبادت ہے تلاوت اس لیے وہ قاری صاحب جو ہے وہ پیسوں کے لیے نہ پڑھیں اللہ کے لیے پڑھیں اب اگر یہ نہ سرا آتا ہے نہ دلالت ہوتا ہے نہ مطلب کہ پہلے تو فکس کیا ہے نہ وہ انڈر ہے کچھ بھی نہیں اب کسی نے قاری صاحب کے سر پر سونے کی اینٹ رکھ دی پھر ہونے کے بعد تو علی صل اللہ تعالیٰ علی محمد قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے جیسے تلاوت پر اجرت یہ بھی اس کا ایک موضوع ہے اور اس کے علاوہ مزید صورت یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن مزید فرقان حمید کے تعلق سے قسمیں کھائی جاتی ہیں تو قرآن کی قسم اٹھانا या یا قسم میں یاد کرنا یہ کیسا ہے مدری گلدستہ دیکھتے۔ قرآن کریم کی قسم کھانا قسم ہے البتہ صرف قرآن کریم اٹھا کر یا بیچ میں رکھ کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرنی قسم نہیں فتح دل تیرہ سترہ پانچ چوہتر پر ہے بات پر مجید کی قسم اٹھانا سخت عظیم گناہ کبیرہ ہے اور سچی بات پر قرآن عظیم کی قسم کھانے میں حرج نہیں اور ضرورتوں تو اٹھا بھی سکتا ہے مگر یہ قسم کو بہت سخت کرتا ہے بلا ضرورت خاصا نہ چاہیے تیرے بہت زیادہ شدید ضرورتوں کو ایسا کرے نیس سبا پانچ سو پچہتر پر ہے ہاں مصحف یعنی قرآن شریف ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہنی اگر لفظ حلف و قسم کے ساتھ قسم کا لفظ نہ ہو حلف شرعین نہ ہوگا یعنی قرآن کریم کو اسے اٹھانے یا اس پر ہاتھ رکھنے یا اسے بیچ میں رکھنے کو شرعن قسم قرار نہ دیا جائے گا مثلاً کہے کہ میں اور آنے مجید پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ ایسا کروں گا اور پھر نہ کیا تو چونکہ قسم ہی نہیں ہوئی تھی اس لیے نہ آئے گا اور یہ ہے کہ اگر زبان دے قسم ادا نہیں کی بلکہ اسی قرآن اٹھانے کو قسم قرار دیا تو اس قسم کا وہی حکم ہے کہ اس پر کفارہ نہیں بلکہ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کا انتظار کرے بازو بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور قسم کے احکام جاننے کے لیے نیکی کی دعوت ہے میرے کی کتاب اس میں ایک باب ایک چیپٹر جو ہے اس میں یعنی آپ سمجھے کہ اس میں ایک موضوع جو ہے وہ قسم پر بھی ہے کفارہ قسم پر بھی ہے قسم کے اقسام بھی بیان کی گئی ہیں تو اس کا بھی آپ مطالعہ کیجئے ساتھ ہی ساتھ قرآن کی قسم کھانا کیسا ہے کب قسم ہوگی اس کے بارے میں آپ نے مدنی گلدستہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید بعض لوگ کتابت کرتے ہیں لکھتے ہیں تو اس سے بھی کیا ادب ہونا چاہیے آئیے امیر اللہ صلی اللہ کی زبان سنتے ہیں ہمارا کام کتابت کا ہے جو اس میں قرآن آیت ہوتی ہیں تو اس میں ہمارا پورے دن ہم بیٹھے رہتے ہیں اس میں وضو ہونا ضروری ہے اور ہم کتابت کرتے ہیں جو قرآن آیت وغیرہ ہوتی ہیں اس میں اگر زبر زیر آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی احتیاط کیسی قرآن آیتوں کا یہ تو جو بھی مطالعہ کرتے ہیں یا جو بھی تحریر کرتے نا تو ان کا وزو ہونا چاہیے جبکہ آیتوں پر ہاتھ لگتا ہو یا ان کے عین پیچھے ہاتھ لگتا ہو اس کاغذ کے آیت یا ترجمہ جبکہ دوسرا مضمون بھی موجود ہے اور اگر کچھ بھی نہیں ہے اس پہ صرف آیت لکھی ہے پورے کاغذ پر اب تو اس کے کونے کو بھی بے وضو نہیں چھو سکتے جائز نہیں ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب جب آیتوں کا کام کرنا ہو کم از کم اس وقت وضو کر لیا کرے اور با وضو لکھا کرے ان اللہ ثواب ملے گا آپ کو یوں لگے گا میرا اتنا وقت اس یہ وقت اس وقت کا اگر آخروں کے ثواب دیکھیں گے نا تو خواہش ہوگی کہ کاش میں وضو ہی کرتا رہتا کاش ہماری مطلب سستیاں اڑیں گپ مارنے میں تو کتنی دیر نکل جاتی ہے ملاقاتی سے باتوں کرنے میں نکل جاتی ہے وضو میں کتنی دیر لگ جاتی ہے وضو کا انتظام بھی ہونا چاہیے اپنی مرضی سے پرانی آیتوں پر بھی نہیں اور عام اردو میں بھی نہ لگائے گئے اپنی مرضی سے یہ احراب لگاتے ہیں اب یہ بیچارے کوئی فن ادب کے ماہرین تو ہوتے نہیں ہیں یہ بہت تجربہ ہے کہ غلط احراب لگا دیتے ہیں اس لیے وہ قرآن آیتوں پر خراب لگانے کی جہاں ضرورت ہے تو وہ قرآنی آیت دیکھ کر ہی لکھتے ہوں گے ظاہر ہے تو اب یہ کہ اس میں جو جوراب قرآن کریم میں جو لکھے ہیں اراب اس کو دیکھ دیکھ کر جتنی اونچائی پر ہیں اور جتنی اس کی سائز ہے اور جس کے اوپر ہے یہ وہی لکھنا ہے آگے پیچھے بہت کر دیتے ہیں کتابت میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے کمپیوٹر میں بھی ہو جاتا ہے اس سے مانا بازو کہاں کہاں نکل جاتا ہے غلط فزی بدل جاتا ہے تو یہ کاتب کو چاہیے کہ اس میں تھوڑی احتیاط کرے بولے تھوڑی دیر لگے اللہ کا کلام ہے یہ غلط نہ ہو جائے اپنی طرف سے جو میں نے انداز بتا رہا ہوں اسی انداز سے کر رہے ہیں انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا کتابوں سے دیکھ کر رہی ہے آیت کتابوں کا ٹھکڑا ہوتا نہیں ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنہ محمد عمیر صلت اپنے رسائل کے بارے میں بھی اس طرح توجہ دلاتے ہیں کہ اس میں جو قرآنی آیات ہوئی یا کتابوں کے اندر جو قرآنی آیات ہوئے وہ قرآن سے پیش کر کر لی جائیں آ, کتابت میں غلطیاں ہو جاتی ہیں آپ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں اسے پورا مطلب کاپی پیش کر دیا جائے آ, قرآن اور ترجمہ کنز المان تاکہ اس طرح کے مسائل نہ ہوں کتابت میں غلطیاں رہ جاتی ہیں امیر وسنت اس معاملے میں یوں احتیاط فرماتے ہیں اور قرآن مجید فرغان حمید ہمارا موضوع ہے نماز میں الٹا قرآن پاک پڑھنا کیسا مزانی گلدستہ دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کی وارغہ میں عرض ہے کہ نماز میں الٹا قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے مکرم تحریمی مقرم پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد تبت والی سورت پڑھی اور دوسری میں اذا جاء نصر اللہ والی سورت پڑھی تو یہ الٹا پڑھنا ہوا کیا اس سے نماز واجب لحاظہ ہوگی اس سے نماز واجب الحدہ نہیں ہوگی اگرچہ یہ ترک واجب ہے مگر واجبات سے اس کا تعلق ہے تو اس لیے اگر کسی نے الٹی سورتیں پڑھ لی تو نماز مکر تحریم ہی نہیں ہوگی بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی نے اگر الٹی سورت شروع کر دی تو اس کو پوری پڑھنا ہوگا اب مثال کے طور پر کسی نے سورہ فلق پہلی رقاعت میں پڑھی اور دوسری میں تبت کہہ لیا تو اب وہ تبت ہی پوری کرے قرآن مجید فرقان حمید کس طرح پڑھنے کا ہمیں حکم ہے اور ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے آئیے مدانی گلدستہ دیکھتے ہیں یا سیدی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے اگر ترابی کے اندر ٹھہر ٹھر کر قرآن پڑھیں گے اس سے نمازی تھک جائیں گے تو کیا حفاظ تیز رات جو کرتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب نہیں پارہ انتیس سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے ورل تر ٹیلا ترجمہ کنزول ایمان اور قرآن خوب ٹھہر ٹھر کر پڑھو اس عائد مقدسہ کے تحت حضرت صدر الفاظ مولانا سعید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ ہادی رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ اور حروف کو مخارج کے ساتھ تاب امکان تحقیل ادا کرنا نماز میں فرض ہے تو آپ نے ملازہ فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے اب جیسے کہ مد دو طرح کے مد منفصل ہے مد متصل ہے تو یہ کتنا دراز کرنا ہے یہ بھی جاننا ہوگا اور اس کو اس حساب سے پڑھنا ہوگا اور یہ کب کب مد متصل آتا ہے کب کب منفصل آتا ہے اس کی بھی معلومات رکھنی چاہیے اور فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر کداعت کرے ترابی میں متوسط ٹھہرنا تو اس میں بھی متوسط اور رات کے نوافل میں جلد پڑے مگر اس میں بھی روف اور مخاری اور رت و کرنے ہی کرنے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ امام صاحبان فجر میں عشا میں اور مغرب میں جو قرآت کرتے ہیں وہ اطمینان سے کرتے ہیں الحمدلسیندین اس طرح تھیٹر کے پڑھتے ہیں اور ترابی میں متوسط جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین <سؤال> یہ ایک متوسط انداز اس کو کہہ سکیں گے اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے <سؤال> الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین <سؤال> یہ میں نے جلدی پڑھا لیکن الحمدللہ تینوں میں میں نے قواعد کا جتنا اس کا خیال رکھا تو یہ ضروری ہے اب اتنی اسپیڈ رکھنا کہ قوائد تو کیا حروف ہی چبا جائے تو حروف چاب جائے گا تو, تو حرام اس طرح پڑھنا حضرت صدر شریعہ بدر طریقہ مولانا امجد علی عظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں آج کل کے اکثر استاذ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے یا نمونہ تاہ کے سوا کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا نہ تصویر ہوئے حروف ہوتی بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فنا اس قدر جلد پڑتا ہے حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے اللہ کو راضی کرنا ہے شریعت کے مطابق پڑھیں پبلک نہ ہے تو ٹھیک ہے پبلک کو پبلک کو تو خوش کرنا بھی نہیں ہے اگر پبلک کو خوش کرنا ہے چاہے اللہ ناراض ہوتا رہے تو, تو بہت سخت بات ہے وہ خطرناک بات ہے تو اس لیے رضا ادای کے لیے پڑھے کوئی اگر مسلح نہیں دیتا تو آپ کو دے کوئی بات نہیں اکیلے پڑھے سنت موقع ہے تراوی میں قرآن ختم کرنا تو اکیلے, اکیلے ختم کرنے وسلم جماعت کے ساتھ جو ہمارے ہاں تراویاں پڑھی جاتی ہیں اس میں سنت موقع ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کیا جائے تو بہرحال ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کس طرح پڑھنا ہے تراویح میں کس طرح پڑھنا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے لحاظ رکھنا ہے اس تعلق سے ہم نے مدنی پل سنے اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں اس کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے آئیے ہم مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اگر میں کہوں گا غالب اکثریت ہے جس قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں غلط نہیں ہوں. یہ دیکھ کر بھی قرآن صحیح نہیں پڑتے پڑھ لیں گے تو آپ بھی بولے گا یہ پڑھتا ہے تو پھر جب کسوٹی پر آئے گا نا کسی جاننے والے کی جو قرآن کو جانتا ہے تیراک کے اصول جانتا ہے تجوید سمجھتا ہے جو تو وہ بولے گا یار یہ تو بالکل جائیں ہم قل کل ہوں احد پڑھتے اب بعد لوگوں کو احد بولنا شا نکلتا نہیں ہے تو وہ پڑھتے عہد اب احد اور اشد میں بڑا فرق ہے مانا یہ بنتے ہیں اصد کے اکیلا اور احد کے معنی بنتے ہیں بزدل کمزور تو اگر مانا جانتے ہوئے کوئی احد پڑے گا تو کوئی اسلام سے ہی کافر ہو جائے گا جان بوجھ کر مانا سمجھتے ہوئے پڑے گا اسی طرح ہاں کیا حال ہے الحمد للہ اب وہ جلدی میں کہہ دیا الحمد تو مانا بالکل تباہ ہو گئے حمد مانے خوبی اور شکر کے مانا بھی آتا ہی میں الحمدللہ للہ کے مانائیے کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں اور حمد جیسے ہمارے حمد پڑھتے ہیں عام طور پہ خصوصا ہماری برادری جو ہے نا میمن برادری گجراتی برادری ان کے احانی نکلتا تو احد کو بھی معذ اللہ احد پڑھتے ہیں ایک تعداد ہے الحمدو کو بھی الحمدو پڑھتے ہیں تو حمد معنی خوبی جبکہ حمد معنی دھیمی آگ اب جیسے ہمارے حاجی صاحب بولنے کی ہم سہمت نہیں کرتے ہیں حاجی بولتے حاجی صاحب حاجی اور حاجی میں بڑا فرق ہے دونوں عربی لفظ ہیں حاجی یعنی حج کرنے والا اور حاجی حاجی کے مانا حجو کرنے والا مذمت کرنے والا قل ہو و اللہ آخر کل دو نقطے والا خوف قل کے معنی کہہ دے اور قل معنی کھا لے کلو کھاؤ وشربو اور پیو قالو دو نقطے والے یعنی انہوں نے کہا کالو یا ڈنڈی والے کاف سے کالو انہوں نے ناپا علیم یہ اللہ کی صفت ہے علیم جاننے والا اور علیم علیب سے اگر بولیں گے علیم تو اس کے استعمال ہوں گے نہ تو یہ عذاب کے ساتھ آتا ہے عذاب علیم اور اللہ تعالیٰ کی گا گا علیم بداطی وہ سینوں کے حال جاننے والا ون ہر یعنی اور قربانی کر یہ سورہ کوشل میں فصل ربی کا ون ہر نماز پڑھ اور قربانی کر ون ہر یعنی اور جلک یہ سورہ دوہا میں یہ لگ جاتا ہے اس کے لیے وہ ہاں آئے گی اور قربانی میں جب یہ ون ہر پڑا جائے گا اس میں وہ ہاں جو حلوے میں ہاں لکھی ہوتی ہے وہ آئے گی اہم سے عمل عمل مانے کام اے اللہ ہمارے عمل اچھے ہو جائیں اور الف سے عمل امل مانے امید اظہار دعا سے اظہار انہیں ظاہر ہونا اور اظہار ذات آگ سلگانا پھول کھلنا ظاہر مانے دکھنا نظر آنا ظاہر ہونا ظاہر اور ایک ہوتا او ذات سے ظاہر اس کے معنی روشن حامی حامی کے بانے حمایتی حمایت کرنے والا مدد کرنے والا ساتھ دینے والا اور حامی ہاں حا سے حامی یعنی ہاں حا کرنا بولے بولے حامی بھر لی حامی ہمیں بھر لی نہیں ہے حامی بھر لی. یعنی ہاں کہا سوہ دا جیسے کہ شوہدائے کربلا اس کو وہ ہاک کو زبر نہیں پڑتے شوہ کر بلا بہت غلط ہو گیا بالکل یعنی کہ وہ بیڑا غرق ہو گیا الفاظ کا شوہدا مانے شہید کی جمع اور شوہدا بدماش کو کہتے ہیں مستور جس میں ہے مستور تو اس کے معنی چھپا ہوا اور مستور جس میں ہم اردو میں تو ہی بولتے ہیں انہیں ستر کیا گیا مستور بالا یہ اوپر لکھا ہوا مغلت یعنی ذلت رسوائی خواری مزلت زیر ہے یعنی پھسلنے کی جگہ ہمارے مرید کو بھی بازو مریض بولتے خاص کر پنجابی جو ہیں یہ زیر کو زبر بہت کر دیتے ہیں جیسے مرشد کو مرشد بولتے ہیں محسن کو محسن بولتے ہیں عالم کو عالم بولتے ہیں مرید کو مرید بولتے ہیں تو مرید اور مرید میں بڑا فرق ہے مرید کے معنی ہے ارادہ کرنے والا کسی کے ہاتھ پر بے کرنے والا دینی یا روحانی شاگرد وغیرہ جبکہ مریض مریض کے معنی بالکل تباہ مریض سرکش شریر اور خنیز کو کہتے ہیں مریض کے ایک معنی وہ بھی ہے ہر وہ چیز جسے مل کر ڈھیلا کیا گیا ہو یہ بھی معنی ہے دودھ میں بھگو کر نرم کیجور کو بھی مریض بولتے پانی میں ملا ہوا دودھ بھی مریض کہلاتا ہے سورت الحج آیت نمبر تین میں ترجمہ کنزولی من سرکش شیطان تو سرکش ترجمہ کیا سرکش کون غصال غسل دینے والی غصال منافع منافع کے معنی نفع دینے والا اور منافع یعنی فائدے غرور یعنی دھوکہ غرور تکبر کے معنی میں بھی مستعمل ہے غرور دھوکا دینے والا اللہ تعالی ورسول ورسول و اللہ تعالی و قرآن وجی فرقہ نے ہمیں کیسے پڑھنا ہے یہ تو آپ نے مزہ گلدستہ دیکھا ہے آ, قرآن شریف باز اوقات شہید ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آئیے یہ بھی مذہنی گلدستہ دیکھتے ہیں آج کل گھروں میں قرآن پار رکھا رکھا وہ ضائع ہو جاتا ہے اور نقصان کر کے جب وہ پڑھنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ لوگ مسجد میں لے آتے ہیں ڈال کے چلے جاتے ہیں تو یہ کلام پاک جو ان کو دریا برد کیا جائے کس طرح کیا جائے یا بسا اوقات یہ ہمارے پنجاب کے اندر رواج ہے کہ جو مسجد تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے جو ہے نا یہ بنیاد کے اندر رکھ کر اس کو دبا دیتے ہیں کیا اس کے بارے میں کیا احکامات قرآن کریم جو ضعیف ہو گیا اس کو دفن کرنے کا طریقہ اسی طرح جس طرح قبر بناتے نا کہ اس کو مٹی میں رکھا پھر اس پر تختہ رکھا اور ایسی جگہ پر اس کو دفنے کیا جس پر کوئی پاؤں نہ رکھے اب اگر مسجد کے پلر میں تو مسجد کے تو اوپر لوگ نماز پڑھتے ہیں پلر کے اگر آپ بولتے ہیں اندر ڈال دیتے ہیں اس کے تو اوپر تو لوگ چلتے ہیں, ہیں پھرتے ہیں پھر اس کی اجازت کیسے ہوگی اچھا دریا برد کرنے کے بارے میں کیا دریا برد کرنے کی صورت آپ کے نہر برد اور دریا برد تو ہے رس کی سمندر برد پنجاب میں سمندر ہے نہیں دریا بھی ہیں بڑے بڑے جی لیکن اس میں نا कर... طریقہ یہ کہ بوری میں بند کیا اس کو جی بہت سارے کاغذات رکے بوری کو کچھ چکے لگائے کچھ اندر وزن ڈالا پھر کشتی والے کی ترکیب بنائی اور وہ کہیں بیچ میں اس کو دریا کیسے پرد کرے جبکہ واقعی بہت بڑا دریا تو دریا بھی باتوں کا ٹھوکے, ٹھوکے پانی بھی کم ہوتا یہ کہ وہ گلے میں بیٹھ جائے اسے اگر سمندر میں بھی ڈال دیتے ہیں تو وہ تیرتا وہ پہنچ جاتا کرا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے کس طرح پڑھنا ہے اس کی بھی توفیق و سعادت عطا فرمائے مادہ مذاکرہ دیکھتے رہیے اور اجتماعی مدنی مذاکروں میں بالکل اہتمام کے ساتھ شرکت فرمائیں صوفی فیصد حاضری کے ساتھ اول تاخر شرکت کیجیے پہچانے مدار مذاکرہ جاری رہے گا ان شاء اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد